باہر تو بارہ دو تو دبا بحریو باہریوں کی چدا ٹول ہلال دی تفصیل تفصیل ترمیزی کے من ذکر کھڑے ہو دبا مناسب میں دا کے ذکر یہ تو امام بحریو میں سک ب دباؤ کی دار چھپتے کی سوال سمگن نور حلال دی ٹول آرام دی سوار سمگنا في نهاية الأرض هي حل المعتدار السمك ونجرات وحل المعادة القبض واتحاد نون لا يخلط حرمت عليكم المعتدو إمام مالك رحمة الله ليس لكي طول جائز دي إلا الخنزير فالنكي نغيب مدى كم توقف قلت في نهاية الأرض فقط لا يسألون بسيطان لكي يسألون بسيطان احاديث و مبارزہ حلت کی مدد دیو حلکم سیدن بہر حوال حل مادتو نو الناس تو قران دے حرم مالک میں توظم ون حمل خنجیر دا ہادی و ی سلام و سلام دریم دا احمد ابن حمل قود جہادا تول دا حلال میں سوا دا زبدات تمسا او کو سجدہ کو سجدہ مران کرے وا نسان وکلشار شاندار کل مار شان کل کل ما امام شایر احمد روایت مختلف احناب یٹور حرام دی علت سمد دیم ٹور حرام دی علت ضبدہ دیو جٹور حرام دی تور حلال دیبدہ دی دی مختار او چقول فی البر معقول معقول غیر معقول فل بر غیر معقول فل بہر حکم چاغر ہے جائزم کو داغے سہوارات ہنور جائز ہوئی زبدات تمسا کل بھی باہری فیری بعد اقبال کرادی سرطان اور حیات ماران دیا تم کسان چومو میں فدی میں سیدار پریشی جداب دھابار کا دا بطن خداب تو شامل امام ابو دوا بل بہار مطابق باب دباب بخار ہو سو کافی لو من لم چاور سواگت بکان بو نے چفلاکماشم جنا نم سو چلا گیشم تھے کافی بخشا گجرات بٹول عورت کی طرف ہو رہی حتیہ کی آگم ختم شری تب سکھ پروا بخار کے لیے موجود تھے مسلم کی زیاد موجود ہے اگائے گا گجرم ختم سے بخرام ساگال مانے کی منگام ساگال بولوچی ہوئی کی کی خودی رام دیوک منگا تو فراہ گرو شانت ساحا فراہ پڑے منگا درا لا سا منگ روان پگاڑ دریا گیا دن کا چنگتے ہوا بشان دیو ڈیرے چیز پرو ڈیرے نا پہا دا بن راو منگا دابو اتو رہا گا تابو تام بارہ چاہے تام بھر اتنا چاہے تام بارہ میرے کی کار آج اسکو شروع رکھو کرو پکاروا نہیں تو تم مردار ثم خواتے دا. دا دا دا. لا دائن کار لائن واس مار یا لا نلاواز موږ فارابن نحن رسول رسول الله الله عليه وسلم الله ان ذوجي الجواب لا نذا كنا نراواز الله موږ یو استاذي تو طرف دې بیر سراز رام نگر اجي غلو فلارد جهاد او ده كهنبر در دا شاہر منگونی دیرونی سر سمیا کر پانی سمیش میری چار سر وہ لوگ دا من را دا کی او امیر یو و او و او والا سنگے یہ پختتے ہوا گے سڑے ہوتا سڑے ہوتا تر آپ حتا سمینا سارکش پلم کدیمنا کروں تکل منگ رالو بدنی منوری تا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح منگو تداوا کا ذکر کا ذکر نازارک لہو ذکر لگا منگا تداوا کا عاد دعبیان بری کتا سی دعبا منگ تراجتا شلا منگا تی یوم اشکرا کنگو یا شدر فقالہ هو رزق اخرجه اللہ لکم دارزق دے اوینی رزق حلال دے اخرجه اللہ لکم اللہ ساسر فارا سر فارمائکو مداغین تتیب خاتر دفارا منگری <سؤال> <سؤال> <سؤال>